تو چونکہ کفر کعبے سے اٹھ رہا ہے اور مجاہدین کے خلاف بدوائیں ہو رہی ہیں تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر دوسرے لوگ خصوصی طور پر اسلامی جماعت ہیں وہ انقلابی تحریکیں جو کہ اسلام کو تمام مسائل کا حل سمجھتی ہیں وہ بھی ہمیں آج بحران قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں مجاہدین نے اپنے ہی ملک کے حکمرانوں کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہے تو بحران کا سبب یہ ہے انہوں نے ہی مصیبت کھڑی کی ہے اور یہی بحران کے ذمہ دار ہیں اور یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ امریکیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے اس لیے ہم نے مسلمانوں کو ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا ہے جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے گویا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ جو عوام الناس ہیں عام مسلمان لوگ ہیں ان کو تو عالمی اور قومی ذرائع ابلاغ اور میڈیا نے اس طرح سمجھایا ہے کہ ان کو مجاہدین کے علاوہ کوئی اور مصیبت دنیا میں نظر نہیں آتی کہ دنیا کی تمام تر مصیبتیں اور تمام تر بحرانوں کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں بمباری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان مجاہدین کی وجہ سے ہو رہی ہے اللہ کے بندو یہ مجاہدین بھی ایک عبادت میں مصروف ہیں کاش کے تم بھی اسی عبادت میں مصروف ہو جاتے تو یہ نہ ہوتا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے مسجد بنی ہے اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو مسجد نہ بنتی ہے ہم اسے اللہ ہوٹل بناتے یہ تو عجیب سی بات ہے ان لوگوں کے نماز پڑھنے کی وجہ سے دیکھو یہاں پر مسجد بن گئی ہے اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کوئی حنفی ہے کوئی سلفی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کیا ہے تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نمازیوں کا قصور ہے نہیں اس میں تو نمازیوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو مسجد نہ بنتی مسجد نہ بنتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا عجیب دماغ ہے لوگوں کے کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ بھوکھوں مرتے ہیں حالانکہ کوئی بھی سے نہیں مرتا کہ لوگ روزے رکھتے ہیں اور ہوٹل سب بند ہو جاتے ہیں عجیب بات ہے یہ تو ایک عبادت میں مصروف ہے نا روزے رکھنے والے تو چاہیے تو یہ کہ سب لوگ روزہ رکھیں اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ احترام کریں ہماری عبادات کا اور اپنے لیے الگ بندوبست کریں جیسے کہ ہمارے مسلمان ان کے ہاں جا کر اپنے لیے الگ بندوبست کرتے ہیں اگر دینداری کی زندگی گزارنا چاہیں اور نہ ان کے ہوٹلوں میں خنزیر ہوتے ہیں شراب وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا لیکن یہاں پر لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور کھلے کہتے ہیں ادھر رمضان رمضان کہتے ہیں اور دیکھو ہوٹل بند ہیں اور ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں حالانکہ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے نا بھئی تم مسلمان ہو تو تم بھی روزہ رکھو ان کی طرح تو یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ عوام جو یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر بمباری ہوتی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجاہد ہیں یہ نماز اور روزے کی طرح ایک فرض آئن عبادت میں مصروف ہیں تو تم بھی مصروف ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا سب مل کر جنگ کرتے تو دشمن کمزور ہوتا اور اس طرح ہمیں کیڑوں مکڑوں کی طرح نہ مارتا خیر حالات لیکن ایسے ہی ہیں کہ لوگ مجاہدین ہی کو مصیبت سمجھتے ہیں لوگ مجاہدین ہی کو بحران سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ جو بحث ہے اس کے لیے استاذ کہتے ہیں سب سے پہلے تو ایک حقیقت کا اس بات کرنا ضروری ہے اور پھر دو سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مسلح جہاد اور مقابلہ یہی تمام مصیبتوں کا حل ہے یہی تمام بحرانوں کا حل ہے بطور مجاہد ہونے کے ناطے ہمارے بحرانوں کا اور اسلامی انقلابی ہونے کے ناطے اور مسلمان قوم ہونے کے ناطے ہمارے تمام مسائل کا حل مسلح جدوجہد ہے اور مقابلہ ہے اس حقیقت کے اس بات کے لیے استاد نے ایک سے پانچ تک فصلیں قائم کیے کہ تمام مسائل کا حل مسلمان قوم ہونے کے ناطے اسلامی انقلاب کے خواہش مند ہونے کے ناطے اور مجاہدین ہونے کے ناطے ہمارے تمام بحران اور مصیبتوں کا حل کیا ہے مسلح جہاد ہے اس حقیقت کے اس بات کے لیے استاز نے پہلی فصل سے پانچویں فصل تک مفصل بحث کی ہے اور پھر دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جہاد ہی تمام مسائل کا حل ہے تو آپ چالیس سال سے لگے ہوئے ہیں چالیس سال سے آپ لگے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے استاد نے چھٹی اور ساتویں فصل قائم کی ہے بات سمجھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو مرکزی سوال ہے جو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہے جو پہلے بھی بتایا گیا آپ کئی فنجاہد ان فیما نستقلومن کے مستقبل میں ہم اپنے دشمن کے خلاف لڑیں گے کیسے کیسے جہاد کریں گے اس کے خلاف اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالی کی نصرت آ سکتی ہے یہ سب سے بنیادی اور جوہری اور اساسی سوال ہے جس کے لیے استاذ محترم نے آٹھ فصل قائم کی ہے بات سمجھ میں رہی ہے اور یہ سوال بھی ہے یہ وہی پہلے سوال کا ایک جز آپ سمجھ لیں کہ گیارہ ستمبر کے بعد کی دنیا میں ہم اپنے دشمن کے خلاف کیسے جہاد کریں تو اس کے لیے استاذ نے یہ آٹھویں فصل قائم کی ہے کہ ہم کس طرح جہاد کریں آپ انشاءاللہ جب اس کتاب کے دروس کو سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا اس کتاب کا ہر فصل آنے والے فصل کے لیے ایک تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر پہلی فصل کو پڑیں گے تبھی آپ کو دوسری فصل سمجھ میں آئے گی ورنہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی مثال کے طور پر آپ چوتھی فصل میں پہنچ گئے فوراً اور وہاں جو ہے اس زمانے کے بڑے بڑے فضیلت الشیخ جو ہیں ان کے خلاف مواد برا ہوا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو اس طرح گسیٹا جا رہا ہے کیا بات ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی فصل کو بھی پڑھیں دوسری کو بھی پڑھیں تیسری کو بھی پڑھیں اور ان کی خیانتوں سے مطلع ہوں اور آپ باخبر ہوں کہ یہ ابن باز نے کتنی خیانتیں کی ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے مولویوں نے کتنی خیانتیں کی ہیں یہ تمام باتیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ شروع سے کتاب کو پڑھ کر آئیں گے ورنہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ آپ غصے میں آ جائیں گے کہ یہ کیسے ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علماء کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے اور اکابر کا احترام انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اس کتاب کو مکمل پڑھنا ہوگا اخیر تک تبھی جا کر کوئی فیصلہ اور کوئی نظریہ ہم قائم کر سکیں گے مثال کے طور پر اس میں چند ایک جگہوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ اس زمانے میں پرانے اسلوب پر قائم تنظیموں کا کام ختم ہو چکا ہے اب انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیسے ختم ہو چکا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ساتویں فصل میں جانا پڑے گا جہاں انہوں نے اس کے بارے میں مفصل بحث کی ہے کہ کیوں ختم ہو چکا ہے اور پھر آپ واقعی مطمئن ہوں گے کہ یار بات تو صحیح کیے اور پھر آپ کو بعض جگہوں میں اس طرح کے مسائل نظر آئیں گے کہ اب ہمیں تنہا جہاد کرنا چاہیے تنظیم بن کر نہیں کرنا چاہیے پھر آپ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالی نے تو ہمیں اتفاق کی دعوت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بل کہا ہے اور جماعت بن کر کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو آپ کو یہ باتیں کتاب کے ساتھ ساتھ چلنے سے سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ یہ کتاب ایک نصاب کی طرح ہے اور نصاب کا حال یہی ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک جب تک آدمی اپنے سمسٹر کو پڑھتا نہیں ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی صرف ایک مضمون کو پڑھ لیا تو اس سے بات نہیں سمجھ میں ٹھیک ہے شروع سے آپ کو بات سمجھنی پڑے گی اس لیے استاد یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو فصلے میں نے لکھی ہیں ان میں سے ہر فصل اپنے آئندہ فصل کے لیے بطور مقدمہ اور تمہید ہے اس کو آپ سمجھ لیں گویا کہ آٹھویں فصل تک اس کتاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ استاد کا آپ کو مسائل بتا رہے ہوں گے تاریخ بتا رہے ہوں گے اور مجاہدین کی خوبیاں خامیاں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اور تقریباً نو سو صفحات پر یہ باتیں مشتمل ہے پھر اب آگے جا کر عملی کام جو ہے وہ آپ کو آٹھویں فصل میں ملے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے فصل میں جا کر آپ کو وہ طریقہ بتایا جائے گا جس کے اختیار کرنے سے جہاد کا فائدہ ہوگا اس اکیسویں صدی میں جس کے بارے میں کفار کا یہ گمان ہے کہ انحو سیکن و کرنن کہ یہ صدی امریکیوں کی صدی ہے ہینگٹن جو ان کا بہت بڑا مفکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اکیسویں صدی یہ امریکیوں کی صدی ہے اور پہلی فصل میں داخل ہونے سے پہلے استاذ ان حادث کا ذکر کریں گے جن میں غربا کا ذکر ہے یہ اردو کا غریب نہیں ہے یہ عربی کا غریب ہے یعنی جو کہ دنیا میں بیگانہ سمجھا جاتا ہے اجنبی سمجھا جاتا ہے اجنبیت اور اجنبیوں کا تذکرہ ہے جو کہ حق کے خاطر لڑیں گے اور غالب رہیں گے اور قیامت تک اپنے منحج اور اپنے عقیدے سے نہیں ہٹیں گے ان لوگوں کا تذکرہ استاذ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سے پہلے گزر چکے اصلاف اور وہ نسل جس کو ہم جنڈا تھما رہے ہیں اس کو یہ احساس ہو کہ اجنبیت کے جو خصائص اور صفات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے اور جو کچھ مسائل ہمیں پیش آئیں ہمیں اس کے لئے دنیا میں اور آخرت میں اجر کا منتظر رہنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے